ایک یہاں پر بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک یہاں پر ایک گروپ فیضان تاج شریعہ یہ ہے نا اور فیضان حضور کبیر کے نام سے ایک گروپ جو یہاں پہ نوجوان اور علماء کرام اس کو چلاتے ہیں وہ اب کیا وہ تو پہلے سے ہی اب یہاں سے اعلان ہے باقی تو پہلے سے ہی سب لوگ آپ اپنے لوگ ہیں تو وہیں سے جڑے ہوئے ہیں تو اعلیٰ کی قائم کردہ جماعت جماعت رضاء مصطفیٰ سے میں اس کو منسلک کرتا ہوں